یا اوہ ایمان والوں اذا فی اتن جب تمہارا مقابلہ کسی لشکر سے ہو اس وقت تمام مسلمان حالت جنگ میں ہیں جو جن مسلمانوں پر حملہ نہیں ہوا ان پر بھی حملے کی تیاریاں ہیں اور پلاننگ ہے ایک سال کے بعد یا پانچ سال کے بعد یا دس سال کے بعد یا پچیس سال کے بعد ان کی تو پلاننگ ہے کہ تمام اسلامی ممالک پر قبضہ کرنا یا پھر اسلامی حکومتیں نام نہاد بن جائیں اور حکومت کرنے والا مسلمان ہو لیکن در حقیقت حکومت ان کی ہو وہ یہ چاہتے ہیں اے ایمان والوں جب تمہارا مقابلہ کسی کافر لشکر سے ہو اور تم حالت جنگ میں ہو تو کیا کرو فسب تم ثابت قدم رہو گھبراؤ مت پیچھے مت ہٹو ود کر سیرن اور اللہ کو بہت یاد کرو اللہ کے فرما بردار بن جاؤ اس کے رسول کے فرما بردار بن جاؤ اور اللہ کو بہت یاد کرو لہ کم تفریح تاکہ تم فلاح پا جاؤ تو کامیابی کے لیے اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی یاد ضروری ہے وہ اتی اللہ و ہو اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو اگر ان حالات میں بھی کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بے حیائی پھیلانے سے مسلمان ترقی کر جائیں گے تو بڑا نادان ہے واتی اللہ و رسول اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اولا تنازع اور آپس میں جھگڑا نہ کرو کہ آپس کے جھگڑے کرنے سے کیا ہوگا دشمن کو فائدہ پہنچے گا فتف شلو پس آپس کے جھگڑوں سے فتف تم بزدل ہو جاؤ گے تو یہی ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں آپس میں لڑائیاں ہوں تو دشمن کے مقابلے میں کمزوری پیدا ہوتی ہے اور پھر کیا ہوگا وہ تازہ ری حکم کے معنی ہوا ہے تمہاری ہوا نکل جائے گی یعنی جو تمہارا روب ہے دب دبا ہے وہ ختم ہو جائے گا اور کافر پھر سوچے گا آپس میں ہی لڑ رہے ہیں تو مارو ان کو وصبرو اور تم صبر کرو انہ معاشابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ولا تک اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا یعنی اس آیت میں یعنی آیت نمبر فورٹی سکس میں تو مشکل حالات کا مقابلہ کرنے کا طریقہ بتایا گیا اور آیت نمبر فورٹی سیون میں جب افرادی قوت ہو طاقت ہو تو اس وقت کیا کرنا چاہیے اس کا طریقہ بیان کیا گیا اولا تکون اور تم نہ ہونا کلینہ ان لوگوں کی طرح خرجوم من رن بطورا کہ جو اپنے گھر سے غرور و تکبر کے ساتھ نکلے وریا انا سے اور لوگوں کو دکھلاوا کر رہے تھے وہ اسدون انسبی لہ اور اللہ کے راستے سے وہ روکتے کفار مکہ جب غزوہ بدر کے لیے مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے وہ نکلے اور مسلمان غزوہ بدر کے لیے بدر کے مقام پر روانہ ہوئے تو اس وقت ذہن میں تو یہ کسی کے بھی نہیں تھا کہ بدر کے مقام پر جنگ ہوگی تو کافر جب مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نکلے تو اس وقت بڑے غرور و تکبر کے ساتھ نکلے اور وہ یہ نعرہ لگاتے تھے کہ مسلمانوں کو ہم سبق سکھائیں گے اور بڑی اپنی طاقت کا دکھلاوا کر رہے تھے تو فرمایا مسلمانوں کبھی تمہیں بھی طاقت مل جائے تو تم دکھلاوا مت کرنا غرور و تکبر مت کرنا کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ ول وسلم کی تعلیم اور آپ کا طریقہ کبھی نہ آپ نے اصلے پر بھروسہ کیا نہ افرادی قوت پر بھروسہ کیا آپ کا بھروسہ ہمیشہ اللہ کی ذات پر رہا ہے تو انسان کو کبھی بھی اپنی افرادی قوت پر ناز نہیں کرنا چاہیے واللہ یا میں محیط موشیت اللہ ان کے تمام کاموں کو گھیرنے والا ہے وہ از زی لہم شیتان اور یاد کرو جب شیطان نے ان کے لیے ان کے امال آراستہ کر دی ہے یعنی یہ کفر کرتے تھے شرک کرتے تھے گناہ کرتے تھے لیکن ان گناہوں کو یہ اچھا سمجھ رہے تھے مسلمانوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ مشکل حالات سے نکل جائیں اور خوشحالی کے ایام آئیں تو وہ گناہوں کو اچھا سمجھ کر کرنا لگ جائیں اور گناہوں بھری زندگی گزاریں اس سے بچیں تو شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے روایت میں آتا ہے کہ ابو سفیان نے ایک خط لکھا اور ابو جہل کی طرف اپنا قاصط دوڑایا اور اس نے جا کر ابو جہل سے کہا کہ ابو سفیان کا یہ خط ہے اس میں انہوں نے لکھا کہ میں اب محفوظ جگہ پہنچ گیا ہوں میرے تجارتی کافلے تک مسلمان نہیں پہنچ سکیں گے لہذا اب جنگ کی کوئی حاجت نہیں تم اپنا لشکر لے کر مکے میں دوبارہ واپس آ جاؤ ابو جہل نے کہا ہرگز نہیں کئی لوگوں نے اسے مشورہ دیا تو کہا نہیں ہرگز نہیں ہم بدر کے مقام پر جائیں گے تین دن وہاں کھائیں گے پیئیں گے وہاں کنیزوں کا ناچ اور رقص اور گانا سنیں گے شرابیں پییں گے اور ہماری بہادری کا چرچا پورے عرب میں ہوگا اور پھر ہم واپس آئیں گے یہی مراد ہے کہ شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے آراستہ کر دیے وہ اسے اچھا سمجھ رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ ہم وہاں پہ جا کر ایش کریں گے وہ میدان بدر ان کے لیے قتل گاہ بن گیا لا غالب اليوم من الناس شیطان بولا آج کے دن کوئی انسان تم پر غالب نہیں آ سکتا وہ انلقم اور بے شک میں تمہارا مددگار ہوں شیطان وہاں پر انسانی شکل میں آیا مفصل بیان کرتے ہیں کہ جب مکہ مکرمہ کے کافر اس مقام پر پہنچے کہ جب انہیں یہ اطلاع ملی کہ ابو سفیان کا کافلہ تو محفوظ ہو گیا اب واپس چلنا چاہیے تو اس موقع پر ابو جہل تو واپس جانے کو تیار نہ تھا تو بعض کافروں نے یہ عذر پیش کیا کہ دیکھیں قبیلہ بنی بکر کے لوگ ہمارے دشمن ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ بدر کے مقام پر ہم پہنچے تو مسلمان بھی حملہ کر دیں اور قبیلہ بنی بکر کے لوگ بھی آ جائیں تو پھر ہم مقابلہ نہیں کر سکیں گے تو انکان یہ تھا کہ شاید کافر اس بات کو سوچ کے واپس چلے جائیں لیکن شیطان کو یہ بات منظور نہ تھی تو شیطان قبیلہ بنی بکر کے سردار سوراقا بن مالک کی شکل میں آیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر آیا اور اس نے اپنے کئی چیلوں کو قبیلہ بنی بکر کے لباس اور ان کے گلیے میں وہ لے کر آیا اور سراخ بن مالک کی شکل میں آ کر نے کہا کہ آج کوئی تم پر غالب نہیں آئے گا میں تمہارا مددگار ہوں ٹھیک ہے ہماری آپس کی دشمنیاں تھیں مگر قبیلہ بنی بکر کے بھی مسلمان دشمن ہیں اور تمہارے بھی دشمن ہیں تو ہم سب مل کر مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے جب کافروں کو یہ اطمینان ہو گیا اور پھر جب اتنا بڑا لشکر انہوں نے دیکھا کہ قبیلہ بنی بکر پورے کا پورا ہمارے تعاون کے لیے تیار ہے تو اس کی وجہ سے ان کے حوصلے بلند ہو گئے اب حارث بن ہشام کا ہاتھ شیطان نے پکڑا ہوا تھا جو سراقا بن مالک کی شکل میں تھا اس قبیلے کے سردار کی شکل میں تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں پھینکیں یعنی آپ نے مٹھی میں ریت لے کر اور مٹی لے کر ان کی طرف پھینکا اور فرمایا کافروں بھاگ جاؤ اس طرح آپ نے فرمایا اور روبن ان تعریف ہوا اور فرشتے قتال کر رہے تھے تو شیطان نے یہ دیکھا کہ جبریل امین گھوڑے پر سوار ہو کر اس کی طرف بڑھ رہے تو اس نے ہاتھ چھڑایا اور بھاگنے لگا فلم ترا اتل پھر جب دونوں لشکر آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرائے اور شیطان نے ان لشکروں کو دیکھا نکسا کی بئی تو وہ اپنے پاؤں کے بل خوب تیز بھاگا تو ہارس بن حشام نے کہا ارے سوراخبا بن مالک وہ تو نہیں جانتے تھے کہ شیطان ہے ارے سورا کا بن مالک تو کہاں بھاگ رہا ہے ارے تیرے کہنے پر تو ہم اس میدان میں رکے ہیں اور ان مشکل حالات میں تو بھی بھاگ رہا ہے تیرا قبیلہ بھی بھاگ رہا ہے کالا انی بری مین شیطان نے کہا بے شک آج میں تم سے بیزار ہوں انی امالا ترا میں ان فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے انی اخاف اللہ بے شک میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں اللہ شدید العقاب اور اللہ شدید عذاب دینے والا ہے پکے میں یہ خبر پھیل گئی کہ کفار مکہ کو شکست ہوئی قبیلا بنی بکر کی غداری کی وجہ سے اگر عین موقع پر یہ نہ بھاگ جاتی تو کفار مکہ کا یہ حال نہ ہوتا تو سرا قبل مالک کو بڑی حیرت ہوئی یہ اپنے کئی ساتھیوں کے ساتھ مکے میں آیا اور اس نے لوگوں کو کس میں کھا کھا کر کہا کہ یہ لوگ میرے گواہ ہیں میں تو اپنے علاقے میں تھا میں تو بدر کے مقام پر آیا ہی نہیں ہوں تب انہیں احساس ہوا کہ یہ کوئی سرکش جن تھا شیطان تھا جس نے ہمیں بیوقوف بنایا